ان آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہودی ان معاہدوں کو بار بار توڑتے تھے غزہ بدر میں بھی یہودیوں نے معاہدہ توڑا پھر انہوں نے آ کر معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ پھر غزو احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا ستر صاحبۂ کرام شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کماندان اور مسلمانوں کے عظیم ایک عسکری لیڈر اس معارکے میں شہید ہو گئے اور بہت زیادہ اہم شخصیات اس جنگ میں شہید ہو گئیں تو پھر یہ یہودی دوبارہ سے مچلنے لگے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا تھا یہ مکے گیا اور جا کر مشرقین کو ورغلاتا رہا کہ ابھی موقع ہے مسلمان کمزور ہیں لگاؤ ان کو دبا کے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور لگاؤ دیوار تو ویسے بھی گر رہی ہے آپ لوگ آ جائیں ایک دھکا لگائیں اس کو غزوہ خندق میں انہوں نے خیانت کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں اور یہ توڑتے ہیں یہ ان کی عادت ہے اللہ دودین آحت تمن ہم تم خود کلر آپ نے ان سے معاہدہ کیا پھر یہ معاہدہ توڑتے ہیں ہر بار وہم لا لایتکون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ معاہدہ توڑنے کے وبال سے اور مصیبت سے نہیں ڈرتے اس لئے کہ کماقل لوگ ہیں سوچ سمجھ اگر ان کے اندر ہوتی تو ایسا نہ کرتے اس معاہدے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان یہ بات تے ہوئی تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے بات سمجھ میں آ رہی اور اس معاہدے میں دوسری بات یہ تھی کہ مدینے کے جو یہودی ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے کھل کر یا چھپ کر ظاہر اور باطن کسی بھی حالت میں مدینے کے یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی امداد نہیں کریں گے اور اس معاہدے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان اور یہودی امن میں بھی ایک ہوں گے اور جنگ میں بھی ایک ہوں گے یعنی ایک ساتھ مل کر مدینہ کے امن کو برقرار رکھیں گے اور جنگ ہوگی تو مل کر جنگ کریں گے دشمن کے خلاف اس سے یہ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کافروں سے امداد لینا جائز ہے آپ کے شہر میں مسلمانوں کی حکومت ہے جیسے مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے نا یہ بات تو طے ہو گئی نا کوئی مسئلہ ہوا کوئی اختلاف ہوا تو کون طے کرے گا کون حل کرے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل فرمائیں گے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حکومت تو مسلمانوں کی قائم ہو گئی لیکن اسی اسلامی حکومت میں کافر بھی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بات طے ہوئی ہے کہ جنگ میں بھی ہم ایک ہوں گے اور امن میں بھی ہم ایک ہوں گے تو اس سے واضح ہوا کہ کافر سے جنگ میں بوقت ضرورت امداد لینا جائز ہے یہ بیچارے جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے ان کو سیرت نبویہ کا مطالعہ کرنا چاہیے مثال کے طور پر یہ ہندوستان ایک ملک ہے بہت بڑا ملک ہے پاکستان جیسے بہت سارے ملک اس ملک کے اندر داخل ہیں اس ملک کے مسلمان اور کافر مل کر اگر اپنے دشمن کے خلاف لڑتے ہیں تو یہ جائز ہے وطن کے تحفظ کے لیے وطن کے دفاع کے لیے سب مل کر لڑتے ہیں تاکہ بیرونی دشمن کو دفع کیا جائے جیسے کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور کافروں نے مل کر انگریز کے خلاف جنگ کی اور انگریز کو وہاں سے دفع کیا یہ جائز ہے وہ حملہ یتون کہہ کر اللہ جل جلالہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ یہ آخرت کی سزا سے نہیں ڈرتے اس لیے کہ ان کے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے ایمان ہی نہیں ہے اور دنیا کی سزا سے بھی نہیں ڈرتے چھوٹے بچوں کی طرح ہیں بے ہیں احمق ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے اور ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود اپنی بدماشی اور اپنی کمبختی پر مصر ہیں نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقین مکہ کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا یہاں اور یہودیوں کا سردار قاب بن اشرف بھی مارا گیا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو مدینہ طیبہ میں تین یہودی قبائل رہتے تھے کتنے تین یہودی قبائل مدینہ میں رہا کرتے تھے بنو قینقاہ بنو نظیر بنو قریضا بنو قینقا کو بھی جلاوطن کیا گیا بنو نظیر کو بھی جلاوطن کیا گیا آخر میں بنو قریضا پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے جتنے بھی لڑنے کے قابل لوگ تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور جو باقی ماندہ افراد تھے عورتیں بچے اور بوڑھے ان کو جلاوطن کر دیا گیا مدینہ طیبہ پاک ہو گیا طیبہ کے معنی کیا ہے پاک تو آج بھی پاکستان سے جب تک آپ نجاست غلازت اور گندگی پاک نہیں کریں گے تو اسے کس طرح آپ پاکستان کہیں گے پاکستان کے معنی ہیں پاک سرزمین اور جس زمین میں انگریزوں کی غلازت قانون کی شکل میں موجود ہو سود کی نجاست قانون کی شکل میں موجود ہو فحاشی اور بدکاری کی علائش ایک آرائش کی شکل میں موجود ہو تو یہ پاک تو نہیں ہو سکتا اس لیے مجاہدین اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور علماء ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں کہ اس کنویں میں جو نجاست گر گئی ہے نا اس نجاست کو نکالا جائے اور پھر کنویں سے ناپاک پانی نکال دیا جائے یوں اس طرح پاکستان پاک ہو جائے گا ان اللہ اور جب پاکستان پاک ہو جائے گا جس طرح مدینہ یہ طیبہ میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان رہتے تھے مکے والا بھی ہبشے والا بھی ایران والا بھی فارس والا بھی روم والا بھی اسی طرح انشاءاللہ پھر پاکستان میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مہاجرین رہیں گے اور ان کو ایک پناہ مل جائے گی اور ان اللہ ہند پھر آگے بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ان آیتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غداروں اور خائنوں کا علاج بتلایا ہے کیا کہا ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غداروں اور خائنوں کا علاج بتلایا ہے معاہدے کی خلاف ورزی یا تو کلم کھلا ہوتی ہے یا چھپ چھپا کر ہوتی ہے اگر معاہدے کی خلاف ورزی کھلم کھلا ہو رہی ہے تو ان کا علاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلال یہ فرما رہے ہیں اللہ جل جلال کو ہے جنگ کی ترتیب اللہ جلجل الح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتے تھے فَإِمَّا تصن فِي الْحَرْبِ اگر آپ پالیں ان کو ان غداروں کو اور خائنوں کو جنگ میں فشر ردبی منخلف ہوم تو ان کو سزا دے کر ان کے پچھلوں کو ڈرائیں لال لہوم شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ غدار یہ مجرم جب آپ کے سامنے آ جائیں نا جنگ میں تو ان کے ساتھ نرمی مت کریں ان کی ایسی پٹائی کریں ایسی پٹائی کریں کہ ان کے پیچھے جو چھونیوں میں کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عبرت بن جائیں یہ پٹائی کھانے والے لعلہم یذکرون اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جو پٹائی کی جا رہی ہے انتقامی کاروائی نہیں ہے یہ صرف اپنے نفس اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ان کی پٹائی کی جائے اور اپنے دل ٹھنڈے کیے جائے نہیں, نہیں نہیں ہمارے جہاد کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنا نہیں ہے لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ان کی پٹائی کا مقصد انتقام لینا یا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا نہیں بلکہ اس میں بھی انہی کا فائدہ ہے کہ وہ جب اپنے ساتھیوں کی میدان جنگ میں پٹائی دیکھیں گے تو ان کو ہوش آ جائے گا اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے اور اپنی اصلاح کریں گے پھر معاہدے کر کر کے توڑنے کی یہ جو روایت قائم ہے یہ ختم ہو جائے گی پاکستانی نظام اور پاکستانی فوج کا بھی یہی علاج ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتلا دیا ہے یہی علاج ان کے ساتھ جاری رہنا چاہیے اور الحمدللہ پوری دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی فوج نے پاکستانی نظام نے مجاہدین کے ساتھ خیانت کی تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں جو عملیات اور کاروائیاں ہوئی ہیں یہ بہت زبردست ہوئی ہیں مجاہدین نے ان کی زبردست بٹائی کی الحمد اللہ مزید برکت عطا فرمائے اب فوج دوبارہ غور و فکر میں اور سوچ بچار میں مصروف ہے کہ ان مجاہدین سے بات کرنی چاہیے اور ہمارے مجاہدین کی ایک بہت بڑی کامیابی اس وقت یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی ادھر اور کبھی ادھر مارنے کا سلسلہ چھوڑ کر صرف اور صرف فوج کو مارنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے صرف اور صرف سیکورٹی داروں کو مارنے کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے پاس بھی ڈنڈا ہے اس کو مارنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ فوج الگ سے پریشان ہے عوام الگ سے خوش ہے اس لیے کہ اس فوج نے صرف طالبان کو پریشان نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان کو تباہ کیا ہے امریکہ کا ساتھ دے کر امریکہ کا ساتھ دے کر اس فوج نے پاکستان کو مسلمانوں کے اس ملک کو ایک غلام کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس سے ملک کی بدنامی الگ ہے عوام الگ پریشان ہیں مجاہدین الگ پریشان ہیں سب کو پریشانی ہے الحمدللہ اب جب مجاہدین کا ہدف اور ٹارگیٹ صرف سیکورٹی ادارے ہیں اس لیے ہماری جنگ بہت کامیاب جا رہی ہے عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہے صرف اور صرف فوج کو پولیس کو اور ڈنڈے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے الحمدللہ عوام بھی خوش ہیں مجاہدین بھی خوش ہیں اور فوج بھی خوش ہے اس لیے کہ ہر مرنے والے کے بدلے میں دو چار لاکھ روپے ان کے گھر والوں کو مل جاتے ہیں خوش ہے نا وہ بھی ہر مرنے والے کے بدلے میں دو چار پانچ لاکھ روپے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس سے ان کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے فوجی گلگلو خان کی قیمت جو ہے وہ یہ پانچ لاکھ روپے تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری اس جنگ کا مقصد انتقام لینا یا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا نہیں ہے بلکہ فوج کو یہ سمجھانا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ مسلمانوں کے اخلاق اختیار کرو اپنے دین کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ جو غداری اور خیانت کا سلسلہ تم نے شروع کیا ہوا ہے اسے بس کرو اتنی خیانت بس ہے جب تک امریکہ تمہیں مزدوری دیتا رہا تم اس کی چاکری کرتے رہے یہ بہت ہے اب جب کہ امریکہ تمہیں کچھ دینا بھی نہیں چاہتا اس کے باوجود تم اس کے سامنے جا کر اپنی دم ہلاتے ہو تو نہ ہی اپنے آپ کو نہ ہی اپنے ملک کو نہ ہی اپنی عوام کو اس درجے ذلیل مت کرو اور انشاءاللہ اللہ اس سے زیادہ یہ کر بھی نہیں سکتے انشاءاللہ اللہ اور انشاءاللہ اللہ یہ بہت جلد ناکام ہوں گے کابل میں موجود امریکی غلاموں کی ناکامی تو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نا انشاءاللہ اللہ اسلام آباد میں موجود امریکی غلاموں کی ناکامی بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھلائے گا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.